میں اس روز دریا کے ساتھ ساتھ چلا تو سوچتا چلا کہ خود تو کیسی دلیری سے باہر چلا جا رہا ہے اور مجھ پر کتنی وحشت داری ہے سڑک خراب تھی اوپر پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر جب چاہیں آپ شاروں کی طرح نیچے سڑک پر برس سکتے تھے اور اس بات کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ جب میری گاڑی نکل جائے گی تبھی برسیں گے ایک کار دیکھی جس کی چھت پر بڑی سی چٹان گری تھی ایک ٹرک دیکھا جو نیچے دریا میں گر گیا تھا اور فوج والے کرینوں کی مدد سے اس کا ملبہ اوپر کھینچ رہے تھے آگے شہر پٹن تھا یہ فوجی جوان وہی رہتے ہیں اور اس شاہراہ کرم پر اگر کہیں برا وقت آن پڑے تو یہی فوج والے جا کر مشکل کشائی کرتے ہیں راستہ بدستور ویران تھا بس کہیں کہیں کوئی اکا دکا شخص نظر آتا تھا جو سر پر کچھ اٹھائے ہوتا تھا یا بھیڑ بکریاں نظر آتی تھیں جن کا چرواہا یا گڈریا کہیں دکھائی نہ دیتا تھا میرا ڈرائیور کہتا تھا کہ ہر بکری ایک ایک ہزار روپے کی ہوتی ہے کہیں دس بکریاں دیکھتا تو کہتا وہ دیکھی صاحب دس ہزار روپے چلے جا رہے ہیں مگر شاید ان بکریوں کو کوئی چراتا نہیں اس لیے گڈریا مزے سے کہیں سو رہا ہوتا یا چائے پی رہا ہوتا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں کے لوگ چوری نہیں کرتے اور مسافروں کو نہیں لوٹتے اس خیال سے ذرا دیر کو جی سنبھل جاتا مگر پھر وہ بات یاد آتی کہ یہاں کے لوگ قتل کرنے سے ذرا بھی نہیں گھبراتے یہ سوچ کر دل کی دھڑکن کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ تیز ہو رہی ہے یا بند ہو رہی ہے پچھلا شہر داسو خاصہ بڑا تھا وہاں کے لوگ کچھ مہذب تھے مگر اب اس ویرانے میں فضا کا سناٹا اور دریا کا شور گتھم گتھا تھے پٹن نہ جانے کتنی دور تھا میں نے گردن اٹھا کر بہت دیکھا نظر نہ آیا نظر بھی کیسے آتا پٹن اس علاقے کا شاید واحد ایسا شہر ہے جو پہاڑ کی اونچائیوں پر شاہراہ کے کنارے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی سڑک اتر کر بہت نیچے دریا کے برابر جاتی ہے اور پٹن وہاں آباد ہے شاید اس علاقے کا واحد شہر ہے جو دریا کی سطح کے برابر ہونے کی وجہ سے ہمارے اس دریا کے پانی سے فیض اٹھاتا ہوگا دریائے سندھ شہر سے لگا لگا بہ رہا تھا مجھے خیال آیا کہ دریا میں خدا نہ کرے بڑی توکیانی آ جائے تو پٹن کا کیا حشر ہوگا شاید بودھوں کے زمانے کا قدیم شہر ہوگا جنہوں نے ادھر پٹلی پتر اور پٹنہ بسایا ہوگا اور یہاں پہاڑوں میں پٹن آباد کیا ہوگا دریا میں بہیا آ جائے تو اس بستی کو سوکھے پتے کی طرح باہا لے جائے پھر مجھے دریائے سندھ کے ان سیلابوں کا خیال آیا جو تاریخ میں رقم ہے کہتے ہیں کہ سن 1830 کے اشرے میں ایک بڑا سا گلیشر ٹوٹ کر دریائے شوک میں گر گیا تھا اور اس نے دریا کا راستہ روک دیا تھا چنانچہ اس کے پچھواڑے بہت بڑی جھیل بنتی گئی اور بعد میں کچھ تو گلیشر پگھلا کچھ پانی کے ذخیرے نے دباؤ ڈالا اور پھر جو پانی کا ریلہ آیا تو دریائے سندھ ابل پڑا کہتے ہیں کہ دریائے کابل جو اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں گرتا ہے الٹا بہنے لگا تھا اور وادی پشاور میں دریا سے ایک عورت نکالی گئی تھی جو بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے تھی اور کوئی اجنبی زبان بولتی تھی ہو سکتا ہے وہ بلتی ہو اس صورت میں وہ دریائے سندھ میں تین سو میل تک بہی ہوگی مگر سچی بات یہ ہے کہ اس داستان کو سچ نہ سمجھنا چاہیے دریائے سندھ میں بدترین تباہی سن اٹھارہ سو اکتالیس میں آئی تھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے دریا کی وادی میں بہت زیادہ بستیاں تھیں اور خوب کھیتی باڑی ہوتی تھی پھر اٹھارہ سو چالیس کے جاڑوں میں ننگا پربت کے دامن کا ایک پورا پہاڑ ٹوٹ کر دریا میں آ رہا یہ وہ جگہ ہے جہاں استور آ کر دریائے سندھ میں گرتا ہے پہاڑ گرنے سے دریا میں بڑا سا ڈیم بن گیا اور چھ مہینے کے اندر وادی میں پینتیس میل لمبی ایک جھیل بن گئی جس کا دوسرا سرا شہر گلگت کو چھونے لگ کچھ عرصے بعد یہ ڈیم ٹوٹا لوگوں کو اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے ڈیرے اٹھائے اور اونچے مقامات پر چلے گئے لہذا جانی نقصان تو بہت کم ہوا لیکن زمین تباہ ہو گئی اور گاؤں دیہات بہ گئے سندھ کے زیر علاقوں میں لوگ اس سیلاب کے لیے تیار نہ تھے وہاں اب تک کی داستان مشہور ہے کہ ایک مرتبہ پہاڑوں کی طرف سے پانی کی ایک زبردست لہرائی تھی سن اٹھارہ سو پچاسی میں بھی دریائے گلگت یا شاید ہنزا میں ایسا ہی ڈیم بن گیا تھا وہ جب ٹوٹا تو تین سو میل نیچے تک دریا صرف ایک دن میں نبے فٹ اونچا ہو گیا تھا وقت بدلنے کے ساتھ یہ خطرے ختم نہیں ہوئے ہیں انگریزوں نے نگرانی کا نظام قائم کیا تھا اور پاکستان کے تیارے آج بھی خطرناک مقامات پر نگاہ رکھتے ہیں اور کوئی گلیشیئر دریا میں گل جائے تو اسے بم یا بارود سے اڑا دیا جاتا ہے ہاں تو پٹن قریب آ گیا اس جگہ صدیوں پرانی ایک مسجد آج بھی موجود ہے اور اسی جگہ کسی عورت کو صدیوں پرانا وہ سونے کا ہار ملا تھا جس کی وجہ سے میں پٹن کے نام سے پہلے سے واقف تھا میری جیپ شہر میں پہنچی کیسا عجیب شہر تھا مکان تھے باہر بورڈ لگے ہوئے تھے سڑکیں تھیں مگر لوگ نہیں تھے چلتے چلتے پٹن کا تھانہ آ گیا جس میں کچھ سہولتیں نظر آئیں وہیں میری ملاقات علی اکبر صاحب سے ہوئی خود مانسہرا کے باشندے ہیں مگر تقریباً بارہ سال سے یہاں کوہستان کے مختلف تھانوں میں تعینات رہے ہیں اور اس علاقے سے زیادہ یہاں کے لوگوں کو اور ان کے طور طریقوں کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی پولیس والا جان سکتا ہے علی اکبر صاحب ضلع کوہستان کی تحصیل پٹن کے اس صدر مقام کے تھانے میں محرر ہیں اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ اپنی بارہ برس کی ملازمت میں انہوں نے قتل کے کتنے مقدمے تحریر کیے ہوں گے اس روز جوش خطابت میں کہنے لگے کہ یہاں طبی موت کوئی نہیں مرتا مقامی لوگوں سے انہیں دوسری شکایت یہ تھی کہ بیان لکھواتے وقت غلط بیانی سے بہت کام لیتے ہیں ہر چند کے روز نماز کے بڑے پابند ہیں لیجے یہ شکایت خود علی اکبر صاحب کی زبانی سنیے مجھ سے گفتگو ہو رہی تھی کہنے لگے یہ جی نمازی ہیں پرزگار ہیں صرف جھوٹ زیادہ بولتے ہیں ہاں جھوٹ بولنے کے عادی ہیں سخت قسم کے لوگ ہیں جفکش قسم کے وشی نما لوگ ہیں زیادہ تو اوپر پہاڑوں میں رہنے والے انسانیت سے بالکل ناواقف ہیں لیکن یہاں کے لوگ عام ملازموں کو دیکھ سن کر یا نیچے اوپر آ کر یہ لوگ کچھ سدھر چکے ہیں جی تو جرائم زیادہ ہیں کیا جی ہاں یہاں قتل اور اقدام قتل کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں قتل کرنا ان لوگوں کے لیے جو ہے کوئی خاص بات نہیں ہے ہاں جی. یہ عام بات ہے یہ بتائیے علی اکبر صاحب کہ یہ سڑک نکلنے کے بعد کچھ فرق آیا تہذیب میں تمدن ہاں جی ان لوگوں میں بہت فرق آیا جی تقریباً ایک رپے سے ان لوگوں میں آٹھ آنے کا فرق آ چکا ہے جی ہاں جی کیا مثلاً یہ کہ تعلیم کا آپ کیا حال ہے یہ جگہ جگہ گورنمنٹ نے سکور بنائے ہیں جی ٹیچر قائم ہیں جی تو تعلیم کا نظام ہے لیکن استاد جو ہے صحیح طریقے پر ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ان پر استاد ذرا سختی کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ بچے کی حمایت پر استاد سے آمادۂ فساد ہوتے ہیں اور غضب یہ ہے کہ مقامی باشندے ان پڑھ ہیں سارے استاد دوسرے علاقوں سے آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قتل ہوتے دیر نہیں لگتی چنانچہ دم سادے رہتے ہیں میں نے علی اکبر صاحب سے پوچھا کہ اس کوہستان کے علاقے میں جہاں زیادہ تر پہاڑ جنگلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں ان لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے اور یہ روزی کیسے کماتے ہیں علی اکبر صاحب اپنے بے تکلفانہ انداز میں بولے یار جی یہ لوگ تو اپنے جنگل فروخت کرتے ہیں جی تو اسی طرح کچھ گورنمنٹ کے فنڈ ہوتے ہیں ان لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں جی اور کچھ اپنے ان کا جنگل ہوتے ہیں گورنمنٹ خریدتی ہے کنڈکٹر گورنمنٹ کے جو ٹھیکیدار وغیرہ ہوتے ہیں یہ محکمے کی مارفت خرید لیتے ہیں ان لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے جی پیسے پر یاد آیا کہ قدیم زمانے میں بھی یہ علاقہ بڑا مالدار رہا ہوگا تبھی تو میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ چند برس پہلے یہاں ہزاروں سال پرانا سونے کا اتنا وزنی ہار ملا تھا کہ جس کے گلے میں ڈال دیا جائے وہ ہار کے بوجھ سے جھک کر کمار ہو جائے علی اکبر صاحب اس کا کیا قصہ تھا ایک دو سال پہلے چودہ کلو کا ایک ہار ملا تھا ادھر قریب ایک جگہ ایک بوڑھی جیسی غریب ہو تھی اس کو ایک ملا تھا تو بعد میں وہ میرا خیال ہے سارے قدیموں والے لے گئے ہیں کہ کچھ لے کے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا گیا بہت قدیم سونے کا ہاتھ تھا ہاں جی سنا ہے کئی ای صدیاں پہلے کا تھا جی کلو کا تھا تو وہ انسانی وزن سے ہی بار تھا چودہ کلو سے بھی میرا خیال ہے کچھ اوپر تھا جی. اچھا آپ تو پورے کوستان کے تھانوں اور پولیس چوکیوں میں کام کرتے رہے ہوں گے آپ ایسے ایسے علاقوں میں پہنچے ہوں گے جہاں ہم ہماری نگاہ اور ہمارا تصور تک نہیں پہنچ سکتا وہاں کے لوگ کیسے ہیں یہاں کے جو ایسے لوگ بھی بعض کوستان میں دیکھے گئے ہیں جنہوں نے آج تک روڈ یا بس یا کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دیکھی ہے جی اوپر لوگ جو ہیں یہ اس طرح جانوروں جیسی یا پرانے زمانے کے لوگوں جیسی غاروں میں زندگی گزارتے ہیں جی اور اسی طرح پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح کھانا پینا رہنا سہنا کرتے ہیں یہ لوگ جی ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کسی ٹرانسپورٹ پر سفر بھی نہیں کیا جی. ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایسا غسل نہیں کیا جی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سال میں ایک دو دفعہ یا کدھر شادر نادری غسل کرتے ہیں جی ہاں جی بہت کم غسل کرتے ہیں گندے قسم کے لوگ ہیں ان کی عورتوں کے بارے میں بتائیں جی ان کی عورتیں بھی ایسے ہیں اگر بعض تو سلجھے ہوئے لوگ ہیں تو بعض اگر ان کی عورتیں غسل مسر کرنے یا آتمو منہ لیں یا صاف کپڑے پہن لیں تو یہ بہت برا مناتے ہیں جی یا کسی کے ساتھ بات کر لیں یا اس طرح کریں یہ لوگ عموماً ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں چار چار تین تین کرتے ہیں جی تو عورتوں کو ایسا خاص حقوق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں یا اپنی مرضی سے گھر رہیں یا اپنی مرضی سے کوئی کام کریں بلکہ گھر والوں کی مرضی پر عموماً دیکھنے میں آیا چار چار شادیاں کرتے ہیں تو ایک شخص کے اوسطاً اس علاقے میں کتنے بچے ہوتے ہوں گے جی بچے تو ان لوگوں کے بہت کم ہوتے ہیں جی کیونکہ ان کی عورتیں زیادہ جو ہوتی ہیں وہ بہت تھکی ہوتی ہیں بہت کام کرتی ہیں بہت مصروف رہتی ہیں جی تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یا عموماً خود ڈیروں میں ڈیرو بیٹھوں جس کو بولتے ہیں ان میں پڑھے رہتے ہیں تو گھر کا خیال بہت کم رکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ عورتیں زیادہ محنت کرتی ہیں اور مرد کم ہاں جی مرد جو ہے وہ عموماً رفل لے کر اپنے دشمن کی تاک میں رہتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ محنت مشقت اور گریلو کام کاج کرتی ہیں اور بچوں ہم ہم ہم کا کیا حال ہوتا ہے بچوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ایسے ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی گندے ہوتے ہیں تو بچپن ہی سے وہ ان کے ذہن میں دوسرے کو اپنے باپ دادا کے دشمن کی وہ میں رہتے ہیں ان کے خیال میں یہ ہوتے ہیں کہ ہم کب قتل کریں کب بدلہ لیں علی اکبر صاحب میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں جب کوئی مرد قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی بیواؤں کو خاندان کے دوسرے مرد اپنے نکاح میں لے آتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے جناب وہ پھر دوسرا اگر ایک بھائی قتل ہو جائے عموماً لوگ اس طرح یہ اپنی موت نہیں مرتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں اس طرح مر جاتے ہیں हुँ. تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر اس کے کوئی بھائی ہو یا وارث ہو جس کو میراث کا اقدار کہا جاتا ہے تو وہ اقدار جو ہے اس عورت کو اپنی وراثت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں روز نماز کے پابند ہیں؟ روزہ نماز تو تو اتنے پابند ہیں کہ پاکستان سارے سے زیادہ لیکن ان میں ایک خامی ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں ہوٹلوں میں سُنا ہے کھانا کھاتے ہیں گھر میں کھانا پسند نہیں کرتے کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ امون گھر میں رہتے نہیں ہیں ان کی عورتیں کاروبار ان وہ انجام دیتی ہیں تو یہ لوگ یہ پھرتے رہتے ہیں تو گھر میں طور عورتیں ادھر ادھر ہیں تو پھر یہ گھر میں نہیں کھاتے ہیں تو ہوٹل پر کھا لیتے ہیں گاڑی میں سنا ہے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا بہت شوق ہاں یہ ایسا عموماً ہوتا ہے کیوں یہ تو ہمیں علم نہیں ہے پر ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ فرنٹ سیٹ پر بڑا بیٹھتا ہے تو ہم بھی بڑے ہو جائیں یہ تھے تھانہ پٹن کے محرر علی اکبر صاحب اچھا آئیے اب یہی ساری باتیں ایک بڑے عالم اور بڑے تاریخ سے پوچھیں اور دیکھیں کہ خود میری وہ بات کہاں تک درست ہے کہ علمی گفتگو کا کچھ اور لطف ہوتا ہے میں نے اسلام آباد میں ڈاکٹر احمد حسن دانی سے پوچھا کہ کوہستان میں یہ کون اور کیسے لوگ ہیں جو برسوں نہیں نہاتے اور لباس نہیں بدلتے ایک تو میں آپ کی بات یہ نہیں مانتا کہ وہ برسوں نہیں نہاتے اور لباس بھی نہیں پہنتے نہیں وہ نہاتے ضرور ہیں لباس بھی بدلتے ہیں لیکن چونکہ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے تو یہ قصہ آپ دیکھیں گے کہ ہر اس علاقے میں کوہستان کے علاقے میں چاہے وہ سوات کوہستان کے علاقہ ہو یا انڈس کوہستان کا علاقہ ہو اس کے دو حصے ہیں ایک وہ ہے جس کو ہم سوات کوہستان کرتے ہیں جو کہ سوات ضلعے کے اندر ہے ایک دوسرا ہے جو جس کو انڈس کوہستان کرتے ہیں یہ دریائے سندھ کے دونوں طرف مشرق و مغرب دونوں طرف ہے انڈسکوستان کہتے ہیں میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا وہ انڈسکوستان کے متعلق تھا تو یہاں پر سردی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ لوگ سردیوں میں خاص طور سے نہانے کے بڑی مشکل ہو جاتا ہے گرم پانی ان کو ملتا نہیں ہے تو وہ عادت ایسی بن جاتی ہے کہ نہانا ان کا کوئی پارٹ آف لائف نہیں ہوتا جیسے کہ ہمارے یہاں گرمی کی وجہ سے ہم متواتر یہاں نہاتے ہیں وہاں نہانے کو ان کو ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبھار ضرور وہ نہاتے ہیں اب یہ لوگ وہاں جو کوہستانی لوگ جس کو آج کل ہم کوہستانی کہتے ہیں پاکستانی یہ تو ماڈرن لفظ ہے پہلے تو نہیں تھا انگریزوں کے زمانے میں اس کو یاگستان کہا کرتے تھے ورنہ وہ علاقہ جو ان ایڈمنسٹریڈ علاقہ تھا یہاں کوئی انگریز جا نہیں سکتا تھا کوئی خاص ایڈمنسٹریشن یہاں نہیں تھا لوکل گورنمنٹ ہی ان کے آپس میں وہاں پر تھا لیکن ان کی جو زبان جو ہے وہ آج تک اس کو ہم داردک زبانوں میں شمار کرتے ہیں یہ پشتوں سے فرق ہے اور یہ شنا زبان سے بھی فرق ہے لیکن اس علاقے میں بہت ساری زبانیں بولی جا ہر چھوٹے چھوٹے ویلیز میں آپ دیکھیں گے مختلف زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں لیکن ان کو ہم داردک گروپ کے اندر میں شمار کرتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی اسی داردک قوم کے ساتھ رہا ہو اب پوچھیں گے آپ درد کون ہے یا داردک کون تو درد ایک لفظ ہے جو کہ سنسکرت کتابوں میں ہمارے پاس آتا ہے اور ویسٹرن کلاسیکل کتابوں میں بھی اس کا نام آتا ہے دردائی کے نام سے آتا ہے خاص طور سے ہیریڈوٹرس کی کتاب میں اس کا نام آتا ہے اور کلر جنہوں نے کی کشمیر کی تاریخ سنسکرت میں لکھی ہے وہاں بھی درد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے کچھ نہیں معلوم عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ درد اصل میں درد سے بنا ہے درد کے معنی ہوتا ہے چور چکار ڈاکو اس کے معنی ہوتا ہے تو بہرحال یہ لفظ درد اپنے واسطے تو استعمال نہیں کرتے کوئی وہاں کا باشندہ اپنے آپ کو درد نہیں کہتا لیکن فارنر ورنہ سنسکرت جاننے والے یا ویسٹرن کلاسیکل آرٹرس ان کو درد کے نام سے استعمال کرتے اور اسی نام سے دو ازار سال سے یہ قوم آباد ہے اس درد کے اندر گلگتی بھی شامل ہے اس درد کے اندر ہنزہ کے لوگ بھی شامل ہیں انڈس کوہستان کے لوگ بھی شامل ہیں سوات کوہستان کے لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ ان کی زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ تھے ڈاکٹر احمد حسن دانی اب ہم آگے بڑھیں گے اور اگلے ہفتے اس علاقے کا نالہ دوبیر پار کریں گے وہ جگہ جہاں سے لوگوں کی آنکھوں کی وحشت ختم ہو جاتی ہے وہاں ہم نالے کے کنارے رہنے والوں سے باتیں کریں گے اب رضا علی آپ دی کو اجازت دیجیے خدا حافظ